بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وهزم اللہ حزاب وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ میرے محترم مسلمان بھائی و بہن ورمجاہد ساتھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو بیاللس حجری ربیع السانی کی تیروی تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ فقل کی کتاب دعوت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے نوے نقطے میں جاری ہے گزشتہ اسباق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ استاذ محترم اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو دھاندلیاں ہوئی ہیں اور جو ہیرا پھیری ہوئی ہیں اس سلسلے میں وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں اور اس وضاحتی درس میں استاد محترم چند نکات بیان فرمائیں گے استاذ محترم نے جو تاریخ ہمارے سامنے بیان کی ہے وہ ایک مختصر تاریخ تھی اس مختصر تاریخ کے سننے اور جاننے کے بعد طالب علم کے ذہن میں ایک دھندلی دھندلی سی تصویر ابھرتی ہے اور چونکہ دشمنان اسلام اور ان سے مرعوب اور متاثر طبقے نے بھی بہت زیادہ زہر گھولنے کی کوشش کی ہے ہماری اسلامی تاریخ میں اس لیے میں آپ حضرات کی توجہ طلب کرتا ہوں کہ آپ حضرات متوجہ ہوں اور ان وضاحتوں کو اچھی طرح سنیں سمجھیں اور اپنے نظریات و افکار کو انہی بنیادوں پر استوار کرنے کی سمارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق قطع فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایک عظیم امت ہے اور ہماری تاریخ ایک قابل قدر قابل فخر اور قابل ذکر تاریخ ہے استاد محترم نمبر وار ان نکات کا ذکر فرما رہے ہیں استاد محترم فرماتے ہیں واہم الملاحواتی جنوکا خدا بین العتبار ونہ ند رسو تاریخ انقاف تلیہ ہم جبکہ اپنے عظیم اصلاف کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بعض باتوں کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں پہلی بات اولن ان نشریات الله تبارك وتعالى كانت هي ن تھی المحترما من كل طبقات الحاق مینا في كل تلك الممالك تلکی و هي الحکم عليهم جمی وہ هي دستور دولت و مستر جميع قوانین ہی تفصیل پہلی بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں جو حاکم و محکوم گزرے ہیں اسلامی ملکوں اور اسلامی معاشروں میں ان میں اسلامی شریعت ہی ایک قابل قدر مرجع ہوا کرتی تھی اسلامی شریعت ہی سب کے اوپر حاکم تھی کسی بھی اسلامی ملک کا جو اعلی ترین دستور ہوتا تھا اس ملک کے تفصیلی قوانین کا جو منبع اور مرجع ہوتا تھا وہ اسلامی شریعت ہی ہوا کرتی تھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنا فسق و فجور جو معاشرے میں پھیلا ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی فعید ماہان حاکم ان او محکوم فمن بہ بالفسوقی ولسیانی و زللی اگر کوئی حاکم یا محکوم اسلامی شریعت سے روگردانی کرتا تو یہ روگردانی بطور ایک گناہ اور بطور ایک کوتاہی یا لغزش کے ہوا کرتی تھی اور حاکم اور محکوم سب یہ جانا کرتے تھے مانا کرتے تھے کہ یہ گناہ ہے اور غلطی ہے لیکن انہوں نے خود ساختہ قوانین کو اللہ کے قانون کے مقابل یا مساوی نہیں کھڑا کیا تھا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے انہوں نے خود ساختہ قوانین کو خود ساختہ آئین و دستور کو اللہ کے قانون کے بالمقابل نہیں کھڑا کیا تھا اللہ کے قانون کے مساوی یا اللہ کے قانون کے مقابل کھڑا نہیں کیا تھا وہ اپنی غلطیوں کو گناہ تصور کیا کرتے تھے اپنی کوتاہیوں کو کوتاہی تصور کیا کرتے تھے وہ اسے قانون نہیں سمجھا کرتے تھے مثال کے طور پر اگر کوئی قاضی رشوت لے کر چور کے ہاتھ نہیں کاٹا کرتا تھا تو وہ بطور قانون نہیں تھا بطور دستور یا آئین نہیں تھا بلکہ ایک غلطی تھی ایک لغزش تھی اور ایسے لوگ خود بھی چھپا کرتے تھے اور اپنی غلطیوں کو بھی چھپایا کرتے تھے ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج کل باقاعدہ عدالتوں میں کھلم کھلا سب کے سامنے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے اعلان یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے آئین و قانون میں چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ چند سال جیل اور اتنا جرمانہ وغیرہ چور پر لاگو کیا جائے گا بس اس طرح پہلے نہیں ہوا کرتا تھا میرے بھائی ولم يدخل التبديل والتغيير على شرع الله على وجه التشريع والحكم بغير ما انزل الله الله في شريعتي تبديلي اور خد سخته قانون سازي کا سلسلہ اس وقت شروع نہیں ہوا تھا الله او تفضيلا لغيرها عليها او جودا لاحكامها او للشعور بامكانيه المفاضله بينها وبين غيرها اللہ متأ دولت یہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی اور اللہ تعالی کی شریعت پر دوسرے قوانین کو ترجیح دینے کی بات ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر دوسرے احکام کو لاگو کرنے کی بات ہے یا اللہ تعالی کی شریعت کے ساتھ دوسرے خود ساختہ قوانین کے برابری کے جو نظریات ہیں یہ تو بعد کے زمانے کی پیداوار ہے عثمانی خلاقت کے آخری ایام میں یہ بیماری امت مسلمہ میں پھیلنے لگی جیسے کہ ہم بعد میں اس کا تذکرہ کریں گے اللہ کی شریعت کے متوازی یا مساوی قوانین ایسے ممالک میں لاگو کئے گئے بنائے گئے جو در اصل اسلام سے بہت دور تھے نام ان کے مسلمانوں جیسے تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے مثال کے طور پر یہ فاطمی خلافت جو کہ مراکش مصر اور پھر شام وغیرہ کے علاقوں میں قائم ہوئی اور آخر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں اس نے دم توڑا هي در ایک خطرناك رافزي شيعي السازشو کا نتيجاتي یہ جو فاتمي خلافت تھی یہ تم ملحدو زندقو اور يهوديو کی ایک حكومت تھی اس حكومت کو در اصل صليبیون يهوديون اور زندقون قائم کیتها وتأسست اساساً على الزندقة والسحر والفلسفة والشعوذة والمذاهب الباطلة یہ در اصل جادو فلسفہ شعبہ بازی اور باطل مذہبوں کی بنیاد پر قائم ہوئی حکومت تھی وقد کدھاکما علما او نامن ایمت عص رہا بے کف اور اس زمانے کے علماء کرام نے اللہ تعالیٰ عم پر رحم فرمائے انہوں نے اس حکومت اور اس حکومت کے اہلکاروں کے کفر اور ارتداد کا فتویٰ اسی وقت دے دیا تھا حتا کہ علامہ عبد الغنی نابلی رحمہ اللہ تعالی کو ان عبیدیوں نے جبر و تشدد کر کے ان کے جسم سے زندہ جیتے جی ان کی کھال ادیڑ کر شہید کر دیا تھا ان کو نمک کا پانی پلایا گیا پلایا گیا حتیہ کہ بعد میں ان کی کھال ان کے زندہ بدن سے کھینچ لی گئی یہ اس طرح کے خبیث لوگ تھے مرتد لوگ تھے کافر لوگ تھے ملحدین اور زندیق تھے یہ جو اسماعیلی آغا خانی اور شیعہ وافظ وغیرہ کی ذریت اور اولاد آج موجود ہے یہ انہی کی اولاد ہے اور آج بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ یہی سب کچھ کر رہے ہیں شام میں بھی کر رہے ہیں عراق میں بھی کر رہے ہیں ایران میں بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی کر رہے ہیں اور اس پیمانے پر وہ راضی نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی بڑے پیمانے پر یہ اہل سنت والجماعت یعنی حقیقی مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں یمن میں حوثیوں کی تحریک آپ دیکھ لیجئے بحرین میں آپ ان کی شیطانیت دیکھ لیجئے پورے عالم اسلام میں یہ شیعہ یہ فاطمی خلافت کی ضروریت فاطمی خلافت کی یہ اولاد مسلمانوں کے خلاف آج بھی آج بھی در پازار ہے آج بھی فاطمی خلافت قائم کرنے والوں کی نسل مسلمانوں کو عالم اسلام سے صفائی ہستی سے مٹانے کی کوششوں میں مصروف ہے یا شریعت کے خلاف متوازی یا مساوی درجے میں قانون سازی کا کام ان تاتار بادشاہوں نے کیا جنہوں نے بظاہر تو اسلام کا دعوی کیا تھا لیکن وہ دراصل اپنے سردار چنگیز خان کے بنائے ہوئے قانون یاسا یا یاسکھ ہی کی تابے کیا کرتے تھے پیروی کیا کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا کرتے تھے اور یہ خطرناک کینسر اور بیماری تیمور لنگ اور اس کی اولاد میں تھی یہ دراصل چنگیزیوں کی نسل ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا کرتے تھے اور یہ چنگیز خان ہی کے بنائے ہوئے قانون یاسکھ پر عمل کیا کرتے تھے اور اسے اعلی درجہ دیا کرتے تھے بالکل جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ قرآن کریم بھی رکھا ہوا ہے قسم کھانے کے لیے اور فیصلے انگریزوں کے قوانین کے مطابق کیے جاتے ہیں اسی طرح قرآن کریم تلاوت کرنے کے لیے مسجدوں میں مزاروں میں اور قسم کھانے کے لیے ہر جگہ موجود تھا لیکن فیصلے چنگیز خان کے قوانین کے مطابق کیے جاتے تھے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے میرے بھائیوں میری بہنوں ان استثنائی چند صورتوں کے علاوہ عالم اسلام میں شریعت اسلامیہ ہی کی حکومت تھی دو تین استثنائی صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں پہلی صورت عثمانی خلافت کے آخری ایام میں خود ساختہ قانون سازی کا کام شروع ہو چکا تھا دوسری صورت فاطمیوں کی حکومت میں اسلام کے خلاف قانون سازی کا کام شروع تھا تیسری صورت ان منگولوں کی تھی جو کہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہلوایا کرتے تھے لیکن تھے چنگیزی قانون کے تابے دار اس کے علاوہ پورے عالم اسلام میں کہیں بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے متوازی مساوی یا مخالف قانون سازی کا تصور تک موجود نہیں تھا ان میں ظلم جبر تشدد یہ سب موجود تھا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو کچھ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ظلم و تشدد کو ایک قانون کی شکل دے دی گئی ہے باقاعدہ اللہ تعالی کے خلاف سرکشی اور بغاوت کو ایک دستور اور آئین کی شکل دے دی گئی ہے ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور جب وہ اللہ تعالی کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کے پیچھے چلنے لگے تو ان کے حاکموں اور محکوموں کو بادشاہوں اور رعایا کو بڑوں کو اور عوام کو سب کو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے مطابق سزا کا شکار ہونا پڑا بے قدر ظلم و عسیانہ جتنا ظلم جتنا فصق اور جتنی سرکشی ان کے حاکم اور محکوموں میں تھی اسی کے موافق اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں شریعت اسلامیہ کے متوازی یا مساوی یا مخالف قانون سازی کا کوئی تصور موجود نہیں تھا ہاں چند ایک استثنائی صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں لیکن ان کی بھی اصلیت اور حقیقت آپ کو معلوم ہے مثال کے طور پر بعض منگولی بادشاہوں نے بطور سیاست اسلام کے لیے بادہ اوڑھ لیا تھا اور یہ جو فاطمی ہیں یہ تو ویسے ہی اسلام میں داخل ہی نہیں ہے اس لیے ان کو بطور استثنا منقطع ہی بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب آگئے مگر گدا نہیں آیا تو گدا تو وہ سب لوگوں کے جنس میں سے نہیں ہے تو فاطمی خلافت کو جو یہاں بطور استثنا بیان کر رہے ہیں یا منگولیوں کو بطور استثنا بیان کر رہے ہیں یہ بطور استثناء منقطع ہی ہے یہ باتیں طالب علموں کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جان القوم اللہ الحمارو پوری قوم آئی مگر گدا نہیں آیا تو گدا تو قوم کا فرق نہیں ہے تو میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں کبھی بھی شریعت اسلامیہ کے مخالف یا متوازی یا مساوی قانون بنانے کی جرت یا کوشش کسی نے نہیں کی یہ ظلم یہ سرکشی اور یہ عدوان اور یہ بغاوت آخری ایام میں شروع ہے جس میں آج کل ہماری یہ حکومتیں ملوث ہیں اور ہماری یہ حکومتیں اور ہمارے یہ حکمران اس میں اس گناہ میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان شریروں سے اور ان کے شر سے ہماری امت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اصلی معنوں میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں کبھی بھی خود ساختہ قوانین کسی نے بھی نہیں بنائے تھے ہاں ان حکمرانوں میں اور محکوموں میں ظلم ناانصافی وغیرہ کی بیماری موجود تھی اور اسی کے بقدر ان کو سزا بھی ملی اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اس اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر کسی ملک میں ظلم ہو رہا ہو نا انصافی ہو رہی ہو لیکن شرعی قوانین بطور دستور و آئین کے موجود ہوں ان پر عمل نہ کیا جا رہا ہو تو ایسے حکمرانوں کو کافر نہیں کہا جاتا جیسے کہ حجات بن یوسف وغیرہ آئے شریعت اسلامیہ کے خلاف وہ کام کرتے تھے لیکن بطور قانون بطور دستور و آئین نہیں تھا یہ سب کچھ اور جب بھی لوگوں کو موقع ملا لوگوں نے ان کے خلاف قیام کیا ہے اور انقلابات کھڑے کیے ہیں نیک صالح قسم کے لوگوں نے بھی ان کے خلاف انقلابات کھڑے کیے ہیں جیسے کہ سعید بن جبیر اور دوسرے بہت سارے علماء کرام رحم اللہ کے نام اس زمرے میں آتے ہیں یا جنہوں نے عبا خلافت کے خلاف قیام کیا تو دراصل یہ ان خلفاء کے ظلم اور ان والیوں کی نا کے خلاف قیام تھا ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی آئین قانون یا دستور غیر شرعی بنائے ہوئے تھے چنانچہ آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں شریعت اسلامیہ بطور قانون بطور دستور و آئین موجود ہے لیکن حکمران اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے تکفیر تفسیق یا تبدیع اس وقت کی جائے گی جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک غیر شرعی کام کو انہوں نے قانون کا درجہ دے دیا ہے مثال کے طور پر ایک ملک میں شراب پی جاتی ہے لیکن قانون اس کی اجازت نہیں ہے اور پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو تازیری سزائیں بھی دی جاتی ہیں لیکن اگر قانون بنایا گیا ہو کہ شراب پینے کی اجازت ہے اور شریعت میں جو سزا شراب پینے والوں کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ سزا ان کو نہیں دی جاتی تو سمجھ لیجئے کہ یہ کفر ہے شاید آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ گزشتہ اسباق میں بھی ہم نے اس موضوع پر کافی بات کی ہے اگلے اسباق میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل خير خلق محمد وصحب اجمائین سبحان اشد وطب السلام والسلام عليكم رحمۃ الله وبركاته.